کے لیے جس نے تخوا کو بہترین زاد راہ بنایا میں اس ذات کی ہمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور شکر تمام بندوں پر اس پاکزاتی حق ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بر حق نہیں وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک ساجھی اور ہم نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو قیامت کے دن موحدین کی شفات کرنے والے ہیں اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد ان کی آل و اولاد اور ان کے نیک متقی اور ہدایت یافتہ اصحاب پر اما بعد اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یہ وہ دن ہوگا جس دن راس کھولے جائیں گے دلوں میں چھپی ہوئی اور پوشیدہ باتوں کو ظاہر کیا جائے گا اس دن عدل کا ترازو رکھا جائے گا اعمال کے صحیفوں کو پھیلایا جائے گا اور کھجور کی جلی اور چھلکے تک کا مخلوق سے حساب لیا جائے گا اور اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور ایک اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے ہلخیو قیوم کے سامنے اس دن چہرے جھکے ہوں گے عظمت و جلال والے بے نیاز تنہا سچے معبود کے آگے سرکشوں کی گردنیں سرنگو ہوں گی وہ فرمائے گا اور اسی کا قول حق ہے میں بادشاہ ہوں میں غالب ہوں آج کس کی بادشاہت ہے غلبہ رکھنے والے ایک اللہ کی آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا آج کسی قسم کا ظلم نہیں یقیناً اللہ تعالی بہت جل حساب کرنے والا ہے اس دن تقوا کے معیار کے علاوہ سارے معیار ساقط ہو جائیں گے باقی رہنے والی نیکیوں کے علاوہ ہر طرح کے امتیازات زائل ہو جائیں گے اور نیک عمل کے علاوہ سارے معیار ختم ہو جائیں گے بس جبکہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے دار ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ جن کی ترازو کا پللا بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہے وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا جو ہمیشہ کے لیے جہنم واسل ہوئے جس دن دوست اپنے دوست سے منہ پھیریں گے اور بے رخی اختیار کریں گے قریبی لوگوں میں اپنے سب سے زیادہ نزدیک اونچی منزلت اور اعلیٰ مقام والے سے اجنبی بن جائے گا اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی اے اللہ کے بندو شہر اللہ المحرم کے سورج کا طلوع ہونا نئے سال کا آغاز اور زندگی کے مراحل میں سے ایک مرحلہ کی شروعات ہے جو سعادت و خوشی پر ابھارتی ہے اور نفس کے پہلوؤں میں خوشی کو بھر دیتی ہے بئیں طور کے اللہ تعالی نے اپنے بندے پر احسان کیا اور موت میں اسے مہلت عطا کی اور اس کی عمر میں برکت دی یہاں تک کہ اس نے ان چیزوں کو پایا موت نے دوسرے لوگوں کو جنہیں پانے سے روک دیا اور اسے وہ چیزیں ملی جن سے ان کے قریبی رشتے دار بھائی اور اہل عیال میں سے وہ لوگ محروم ہو گئے جو قبر میں دفن کر دیے گئے یہ ایسی نعمت ہے کہ اس سے جج القدر کوئی نعمت نہیں اور یہ ایسا احسان ہے جس سے عظیم در کوئی احسان مواقع کو غنیمت جان کر کوئی احسان نہیں مواقع کو غنیمت جان کر ان نعمتوں پر شکر بجا لانا انعام کرنے والی اس پاک ذات کا کتنا عظیم حق ہے اور وہ یہ ہے کہ بھلائیوں میں سفت کر کے اور باقی رہنے والی نیکیوں کے مدارج میں آگے بڑھنے کی کوشش کر کے بگار کی اصلاح مافاد کا تدارک اور کمیوں کی بھرپائی کریں موت میں کچھ آدگی وسعت دینے پر انعام دینے والے اللہ کے لیے سب سے بہتر شکر یہ ہے کہ مسلمان اپنے سال کا آغاز روزے سے کریں جس کی وجہ سے نفس حرام شہبات نفسیاتی خواہشوں اور انحرافات پر قابو پانے کا عادی ہوتا ہے اس سے نفس بلند ہوتا ہے تاکہ نفسیاتی کمالات اور روحانی پاکیزگی کو پا سکے اور اسی کے ذریعے نفس ہر اس خیر سے زیادہ قریب ہو سکے جسے اللہ پسند اور کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے اور ہر طرح کے شر سے دور ہو سکے جس سے منع کیا گیا ہے اور ڈرایا گیا ہے اس مہینے کے روزے کی خصوصیات اور عظیم فضائل ہیں جس کے بارے میں رسول خدا سلاوات اللہ وسلام علیہ نے اپنی اس قول کے ذریعے بتایا اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے کہ ابو ہریرا رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز سلاۃ اللیل ہے روزہ جب حرام مہینے میں آتا ہے تو ایک فضیلت دوسری فضیلت سے ملتی ہے چنانچے اس کا کرنا عظمت زمان اور عظمت مکان کی وجہ سے محتم بشان ہو جاتا ہے اس مہینے کا سب سے تاکیدی روزہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے یہی وہ دن ہے جس روز اللہ نے موسا ان پر اور ہمارے نبی پر افضل درود سلام نازل ہو کو اور ان کے ساتھ مومنین کو جابر فرعون پر مدد عطا فرمائی جس نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو زبہ کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا فرون کی سرکشی حد سے بڑھ کر یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ ان لوگوں سے کہنے لگا میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا مزید کہا تم سب کا رب میں ہی ہوں چنانچہ اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کو سمندر میں ڈوبو کر ہلاک کر دیا گیا کیونکہ اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اللہ تعالی نے اس کی زل... اللہ تعالی نے اس کے ظلم کی جڑ کٹنے کی خبر کو اور اس کی سرکشی کے اختتام کو تلاوت کیے جانے والے قرآن میں بیان کیا ہے تاکہ اعتبار کرنے والوں کے لیے عبرت ہو اور ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہو اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو اور اسے بتائے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے اور مدد صرف مومنوں کے لیے ہی ہے خاص تھوڑی دیر کے بعد ہی کیوں نہ ہو اللہ سبحان کا فرمان ہے اور ہم نے موسا کو وہی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل تم سب پیچھا کیے جاؤ گے فراؤن نے شہروں میں ہر کو بھیج دیا کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے اور اس پر یہ ہمیں سخت غز ناک کر رہے ہیں اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں ان سے چوکنا رہنے والے بلاخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا اس طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا پس سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسا کے نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے موسا نے کہا ہرگز نہیں یقین مارو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا ہم نے موسا کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مار بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا متل بڑے پہاڑ کے ہو گیا اور ہم نے اس جگہ دوسروں کو نزدیک لاکھا کر دیا اور موسا علیہ السلام کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دی اور پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں کہ اکثر لوگ ایمان والے نہیں اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے اے اللہ کے بندو یوم عاشورہ موسا اور ان کی قوم کے لیے فرعون کی سرکشی پر مدد کا دن مدد کا دن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے ان ایام میں سے ہے جسے پروردگار نے عظیم فصل والے دن میں سے بنایا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جسے مسلم حجاج نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ ابو خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے تعلق سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں اللہ سے توقع کرتا ہوں کہ وہ اسے ایک سال قبل کا کفارہ بنائے سنت یہ ہے کہ یوم عاشورہ سے ایک روز پہلے سنت یہ ہے کہ یوم عشورہ سے ایک روز بعد یا پہلے روزہ رکھا جائے تو اے اللہ کے بندوں اس خیر میں سے اپنا حصہ لو اور خیر الورا سلاۃ اللہ وسلام علیہ کے سنت کی اتباع ان کے نقش قدم کی پیروی اور ان کے راستے پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کے دین میں اس اختراع سے بچیں جس کی اجازت اللہ نے تمہیں دی ہے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی اور جس کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور آپ کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتا ہوں بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور غفور الرحیب اللہ ہی کے لیے ہے ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اسی سے مغفرت چاہتے ہیں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور بدعمالیوں سے جسے اللہ نے ہدایت ادا فرمائی اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں درود نازل ہو آپ پر آپ کے اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد آباد اللہ کے بندوں امام مسلم نے عبداللہ بن عباس اللہ عنہما سے صنعت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو نوی تاریخ کو بھی ضرور روزہ رکھوں گا لیکن اگلے سال کے آنے سے قبل ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ انتقال فرما گئے امام مسلم کی صحیح میں حکم بن عرص سے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچا آپ زمزم کے پاس اپنی چادر کو تکیا بنا کر لیٹے ہوئے تھے میں نے پوچھا مجھے آشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں بتائیے فرمایا جب تم محرب کا چاند دیکھو تو اس کی تیاری کرو اور نوی تاریخ کو روزہ رکھو میں نے پوچھا کہ کیا اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے آپ نے فرمایا ہاں یوم آشورہ کے روزہ کے سلسلے میں حکم ثابت ہو جانے کے باوجود بعض لوگوں نے دسویں تاریخ کا روزہ رکھنے کے سلسلے میں اشکال پیدا کیا ہے لیکن, لیکن جو ابن عباس رضی اللہ عنما سے والد تمام روایات پر غور کرے گا اس کے لیے درست پہلو واضح ہو جائے گا اور اس کا اشکال بھی دور ہو جائے گا مزید یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی استعمت علمی اور ان کے فقہ کی باریکی بھی واضح ہو جائے گی جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ابن عباس نے نوی تاریخ کو یوم عاشورہ نہیں بتایا بلکہ سائل سے کہا کہ نوی تاریخ کو روزہ رکھو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یوم عاشورہ کے 10ویں تاریخ کو ہونے کے سلسلے میں سائل کی معرفت پر اکتفا کیا اور اس تاریخ کو تمام لوگ یوم عاشورہ کے نام سے ہی جانتے ہیں اس لیے پوچھنے والے کی اس کے ساتھ نوی تاریخ کے روزے کے تعلق سے رہنمائی کی اور یہ بتایا کہ اسی طرح نبی صلی اللہ وسلم روزہ رکھتے تھے یا تو اس وجہ سے کہ ایسا کرنا اولا ہے یا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے متعلق خبر دی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور مستقبل میں اس دن روزہ رکھنے کے عزم کا اظہار کیا تھا یہ تمام آثار ایک دوسرے کی تصدیق تائید کرتے ہیں چنانچہ اس کے روزے کے تین درجے ہوئے سب سے مکمل صورت یہ ہے کہ ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ رکھا جائے سب سے مکمل صورت یہ ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھا جائے دوسری صورت یہ ہے کہ نووی اور دسمی تاریخ کو روزہ رکھا جائے حادث اسی پر دلت کرتی ہیں تیسری صورت یہ ہے کہ صرف دسویں تاریخ کو ہی روزہ رکھا جائے ابن قیم رحمہ اللہ کا فال ختم ہوا اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو اور اس عظیم فضل کو غنیمت جانو رب کریم کی جانب سے اونچے مرتبے اور اچھے بدلے کو خوش قسمتی جانو اور اس کے ذریعے سے کامیاب لوگوں میں ہو جاؤ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے تم لوگوں کو خیر انعام پر درود سلام درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے سچے کلام میں فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہو اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد پر اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفہ سے ابو بکر احمد عثمان علی اور تمام صحابہ کرام اور تابعین سے اور ان سے جو بھلائی کے ساتھ قیامت تک ان کی پیروی کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو کرم سخاوت احسان کے ذریعے اے اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دا فرما اور تمام فساد پھیلانے والے اور سرکشوں کو تو ہلاک کر دے اور مسلمانوں کو حق پر جمع کر دے اور ان کے قائدوں کو ہدایت پہ جمع کر دے اے پرور دیگار ہمیں اپنے ملک میں امن و امان تھا فرما اور ہمارے بلاتے امور کو حکمرانوں کو اے اللہ حق بھی توفیق دے اور اے دعا کو سننے والا جو حق ہو ان کی طرف ہمیں ہدایت دے اللہ, ہم رب اللہ رب ہمیں کافی بنا دے اپنے دشمنوں پر اللہ ہمیں اپنے اور اپنے, تو اپنے دشمنوں پر کافی بنا دے اے ہم تیرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے اللہ ان کے شر سے پناہ چاہتے ہیں اللہ, اللہ ہمیں بھلائی کرنے اور برائی کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمان اللہ اگر تو کسی قوم کو فطے میں ڈالنا چاہے تو ہمیں اس سے پہلے خطے میں ڈالنے سے پہلے ہی اللہ نے اٹھا لے لنا لنا من اللہ, اللہ ہمارے زندگی کو خیر میں اور بھلائی میں بڑھوتری کرنے والا بنا اور ہماری موت کو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ہمارے مریضوں کو شفاتا فرما ہمارے مردوں کو اللہ جو مسلمان مردے ہیں فوت پا گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ, و اللہ ہمارے لشکروں کو ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما اے ان کی تو اپنے کل میں اور اپنے دور دین پر مدد فرما اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا تو ہم گھاٹے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ ہم سے دنیا میں بھی بھلائی چاہتے ہیں اور آثرت میں بھی بھلائی چاہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اللہ تمام تعریفیں صرف تیرے ہی لیے ہیں